اللہ ہما آلت کی ایک میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے کرے میرے مصطفی ایپیسوڈ فورٹی سکس المختوم بنو قریضہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قندق سے واپس تشریف لائے اسی روز زہر کے جبکہ آپ حضرت عم سلمہ کے مکان میں غسل فرما رہے تھے حضرت علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور میں بھی قوم کا تعاقب کر کے بس واپس چلا رہا ہوں اٹھئے اور اپنے رفقہ کو لے کر بنو قریضہ کا رکھ کیجئے میں آگے آگے جا رہا ہوں ان کے قلوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب و تہشت ڈالوں گا یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلو میں روانہ ہو گئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے منادی کروائی کہ جو شخص سماو اطاعت پر قائم ہے وہ اثر کی نماز بنو قریضہ ہی میں پڑھے اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن مختوم کو سونپا اور حضرت علی کو جنگ کا پھریرا دے کر آگے روانہ فرما دیا وہ بنو قریضہ کے قلوں کے قریب پہنچے تو بنو قریضہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بچھار کر دی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین و انسار کے جلو میں روانہ ہو چکے تھے آپ نے بنو قریضہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی ایک کوئے پر نزول فرمایا عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراں دیار بنی قریضہ کا رخ کیا راستے نصر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض نے کہا ہم جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے بنو قریضہ پہنچ کر ہی اثر کی نماز پڑھیں گے حتیٰ کہ بعض نے اصر کی نماز بعد پڑھی لیکن دوسرے صحابہ نے کہا آپ کا مقصود یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہو جائیں اس لیے انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قضیہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فریق کو سخت سست نہیں کہا بحر کیف مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر دیارے بنو قریضہ میں پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا شامل ہوا پھر بنو خریدا کے قلوں کا محاصرہ کر لیا اس لشکر کی کل تعداد تھی اور اس میں تیس گھوڑے تھے جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار قاب بن اسد نے ان کے سامنے تین متبادل تجویز پیش کی نمبر ایک یا تو اسلام قبول کرنے اور محمد کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان مال اور بال بچوں کا محفوظ کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم کاب بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں اور وہ وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو نمبر دو یا اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دیں پھر تلوار سو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑے اور پوری قوت سے ٹکرا جائیں جائیں اس کے کے بعد یا تو یا تو فتح پائیں سب مارے جائیں. نمبر تین یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر دھوکے سے سنیچر کے دن پل پڑے کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی جس پر ان کے سردار کعب بن نے جلہ کر کہا تم میں سے کسی نے ماں کی کوک سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریضہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے رابطہ قائم کرنے ممکن ہے پتہ لگ جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابولو بابا کو ہمارے پاس بھیج دیں ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں ابولو بابا ان کے حلیف تھے اور ان کے باغات اور آل اولاد بھی اس علاقے میں تھے جب ابول بابا وہاں پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابول و بابا پر رقت تاری ہو گئی یہود نے کہا ابول بابا کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا ہاں چنانچہ وہ رسول اللہ کے پاس واپس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے کھمبے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قریضہ کی سرزمین میں کبھی داقل نہ ہوں گے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے پھر جب تفصیلات کا علم ہوا تو فرمایا اگر وہ میرے پاس آگئے ہوتے تو میں ان کے لئے دعا مغفرت کر دیئے ہوتا لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے ادھر ابو الباب کے اشارے کے باوجود بنو قریضہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں حالانکہ بنو قریضہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وافر مقدار میں سامان خردنوش تھا پانی کے چشمے اور کنویں تھے مضبوط اور محفوظ قلعے تھے اور دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں خون منجمد کر دینے والے جاڑے اور بھوک کی سختیاں سے رہے تھے اور آغاز جنگ قندق کے بھی پہلے سے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تکان سے چور چور تھے لیکن جنگ بنی قریدا در حقیقت ایک آساوی جنگ تھی اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے پھر حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زبیر بن عوام نے پیش قدمی فرمائی اور حضرت علی نے گرچ کر یہ اعلان کیا کہ ایمان کے پوجیوں اللہ کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا چنانچہ حضرت علی کا یہ عظم سن کر بنو قریضا نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو دیا جائے چنانچہ محمد بن مسلمان ساری کے زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا قبیلے اوسط کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پرداز ہوئے کہ آپ نے بنو قینقہ کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے بنو قینخہ ہمارے بھائی قدرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں لہذا ان پر احسان فرمائیے آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں حوالے اس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سات بن ماسک کو بلا بھیجا وہ مدینے میں تھے لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے کیونکہ جنگ قنخ کے دوران ہاتھ کی رکھ کٹنے کے سبب زخمی تھے انہیں ایک گدے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے ساتھ اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں مگر وہ چپ چاپ تھے کوئی جواب نہ دے رہے تھے جب لوگوں نے گزارش کی کر دی تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کر کی پروا نہ ہو یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آ اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا اس کے بعد جب حضرت سعد نبی صلی اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے جب تو فیصلے پر اترے ہیں حضرت ساد نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا لوگوں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی لوگوں نے کہا جی ہاں انہوں نے پھر کہا اور جو یہاں ہے ان پر بھی ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دوسری طرف کر رکھا تھا آپ نے فرمایا جی ہاں مجھ پر بھی حضرت سعد نے کہا تو ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے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 مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدہدی کی تھی وہ تو تھی ہی اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ڈیڑھ ہزار تلواریں دو ہزار نیزے تین ہزار اور پانچ سو ڈھال مہیا کر رکھے تھے جس پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریضہ کو مدینہ لاکر بنو نجار کی ایک عورت جو حریس کی صاحبزادی تھی اس کے گھر میں قید کر دیا اور مدینہ کے بازار میں قندق کھو دی گئی پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان قندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں کاروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد باقی ماندہ قیدیوں نے اپنے سردار دریافت کیا آپ کا اندازہ کیا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جانے والا پلٹ نہیں رہا ہے یہ اللہ کی قسم قتل ہے بہر کیف ان سب کی جن کی تعداد چھ اور سات سو کے درمیان تھی گردنے مار دی گئیں اس کاروائی کے ذریعے بدر و قیانت کے انصافوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا جنہوں نے پختہ عائد و پیمان توڑا تھا خاتمے کے, کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کو مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا اور اب وہ واقعاً مقدمے اور پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے بنو قریضہ کی تباہی کے ساتھ بنو نظیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم ہوئی بھی, بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا یہ شخص ام حضرت رضی اللہ عنہ کا باپ تھا قریش و غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریضہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا غز اعزاب کے ایام میں یہ شخص جب قاب بن نسر کو غذر و قیامت پر آمدہ کرنے کے لیے آیا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا اور اب اسی وعدے کو نبھا رہا تھا جس وقت خدمت نبوی میں لایا گیا ایک جوڑا ضعب تن کیے ہوئے تھا جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگل پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے یکجا بندھے ہوئے تھے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا سنیے میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں یہ تو نوشتے تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی اس واقعے میں بنو خریدا کی ایک عورت بھی قتل کی گئی اس نے حضرت پر چکی کا پاٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا اسی کے بدلے اسے قتل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جس کے زیر ناف بال آ چکے ہوں اسے قتل کر دیا جائے چونکہ حضرت عطیہ قرضی کو ابھی بال نہیں آئے تھے لہذا صحبت سے مشرف ہوئے حضرت بن قیس نے گزارش کی کہ زبیر بن باتا اور اس کے اہل و عیال کو ان کے لیے حبا کر دیا جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر نے ثابت پر کچھ احسانات کیے تھے ان کی گزارش منظور کر لی گئی اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں ان سب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں یعنی تم بال بچوں سمیت آزاد ہو لیکن جب زبیر بن باتا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی ہے تو اس نے کہا ثابت تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی دوستوں تک پہنچا دو چنانچہ اس دوستوں تک پہنچا دیا گیا البتہ حضرت نے زمیر بن باطا کے لڑکے عبد الرحمن کو زندہ رکھا چنانچہ وہ اسلام لا کر شرف صحبت سے مشرف ہوئے اسی طرح بن نجار کی خاتون حضرت ام المنظر سلما قیس نے گزارش کی سمائل قرضی کے لڑکے رفا کو ان کے لیے حبا کر دیا جائے ان کی بھی گزارش منظور ہوئی اور رفا کو ان کے حوالے کر دیا گیا رفا کو زندہ رکھا اور وہ بھی اسلام لا کر شرف صحبت سے مشرف ہوئے چند اور افراد نے بھی اسی رات ہتھیار ڈالنے کی کاروائی سے پہلے اسلام قبول کر لیا لہذا ان کی بھی جان و مال اور ضروریت محفوظ رہی اسی رات امر نامی ایک اور شخص جس نے بنو قریضہ کی بدہدی میں شرکت نہ کی تھی باہر نکلا اسے کے کمینڈر پہرے داروں کمانڈر محمد بن نے کہاں گیا بنو قریضہ کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمس نکال کر تقسیم فرما دیا شہ سوار کو تین حصے دیے ایک حصہ اس کا اپنا اور دو حصے گھوڑوں کے اور پیدل کو ایک حصہ دیا قیدیوں اور بچوں کو حضرت بن زید کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور خرید لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنو رضا کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنتے امر بن قنافہ کو منتخب کیا یہ ابن ساخ کے بقول آپ کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہی لیکن قلبی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجری میں آزاد کر کے شادی کر لی تھی پھر جب آپ حجر الوداع سے تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں بقی میں دفن فرما دیا جب بنو قریضہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ سالے حضرت سات بن ماس کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا جس کا ذکر غزر احضاب کے دوران آ چکا ہے چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے وہی قیمہ لگوا دیا تاکہ قریبی سے ان کی ایادت کر لیا کریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ زخم ان کے لبا سے پھوٹ کر بہا مسجد میں بنو غفار کے بھی چند قیمیں تھے وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہ کر آ رہا ہے انہوں نے کہا قیمے والو یا کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے دیکھا قدرت ان, ان کی موت واقعی ہو گئی سیین میں قدرت جابر سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات بن ماس کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا امام ترمی نے حضرت انس سے خدیس روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعید بن ماس کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے بنو خریضہ کے محاصرے کے دوران ایک مسلمان شہید ہوئے جن کا نام قلاد بن سوید ہے یہ وہی صحابی ہیں جن پر بنو ریزا کی ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینک کر مارا تھا ان کے علاوہ حضرت اوکاشا کے بھائی ابو سنان بن محسن نے معاصرے کے دوران وفات پائی جہاں تک حضرت ابو کا معاملہ ہے تو وہ چھ رات مسلسل ستون سے بدھے رہے ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی ستون میں بن جاتے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح دم ان کی توبہ نازل ہوئی اس وقت آپ حضرت سلم کے مکان میں تشریف فرما تھے حضرت ابو الباب کا بیان ہے قدرت ام سلما نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا اے ابول بابا خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی یہ سن کر صاب انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کوئی اور نہ کھولے گا چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا یہ غزبہ میں پیش آیا پچیس روز تک محاصرہ قائم رہا اللہ نے اس غزوہ اور قز قندق کے متعلق سور احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غذبوں کی اہم جزیات پر تبصرہ فرمایا مومنین و منافقین کے حالات بیان فرمائے دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی بد عہدی کے نتائج کی وضاحت کی غزب احزاب و قریضہ کے بعد کی جنگی مہمات نمبر ایک سلام بن ابی الحقیق کا قتل سلام بن ابی کنیت ابو رافی تھی کے ان اکابر مجرمین میں تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرقین کو برقرانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مال و رسد سے ان کی امداد کی تھی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا بھی پہنچاتا تھا اس لیے جب مسلمان بنو خریدا سے پاری ہو چکے تو قبیل قدرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہیے اس سے پہلے قاب اشرف کا قتل قبیل اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا اس لیے قبیل قدرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کارنامہ ہم بھی انجام دیں اس لیے انہوں نے اجازت مانگنے میں جلدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دیكن فرمادی فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے اس کے كے مختصر دستہ جو پانچ پر پر مشتمل تھا اپنی روانہ ہوا یہ سب کے سب قدرت کی شاخ بن سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن ات تھے اس جماعت نے سیرے قیدر کا رکھ کیا کیونکہ ابو رافع کا قلاب وہیں تھا جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ڈھوڑ ڈنگر لے کر واپس ہو چکے تھے عبداللہ بن عطیق نے کہا تم لوگ یہی ٹھہرو میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہردار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلہ پیار کرتا ہوں ممکن ہے اندر داقل ہو جاؤں اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا اوے اللہ کے بندے اگر اندر آنا ہے تو آجا میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں عبداللہ بن اتحد کہتے ہیں کہ میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا جب سب لوگ اندر آ تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھوٹی پر چابیاں لٹکا دی کچھ دیر بعد جب ہر طرف سکون سا ہو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا ابو رافی بالا قانے میں رہتا تھا اور وہاں مجلس ہوا کرتی تھی جب اہل مجلس چلے گئے تو میں اس کے بالا قانے کی طرف چڑھا میں جو کوئی دروازہ بھی کھولتا تھا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا تھا میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے ابو رافے کو قتل کر لوں گا اس طرح میں اس کے پاس پہنچ تو گیا لیکن وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریخ کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے اس لیے میں نے کہا ابو رافے اس نے کہا یہ کون ہے میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی لیکن میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا اس لیے کچھ نہ کر سکا ادھر لہذا میں جھٹ کمرے سے باہر نکل گیا اور ذرا دور ٹھہر کر بلا ابو رافے یہ کیسی آواز تھی اس نے کہا تیری ماں برباد ہو ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے عبداللہ بن ات کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زور دار لگائی جس سے وہ خون میں لطف ہو گیا لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دیا اور وہ اس کی پیٹ تک جا رہا میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا اور ایک سیڑھی کے پاس پہنچ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین تک پہ چکا ہوں پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا چاند نیراد تھی پنلی سرگ گئی. میں نے پگڑی سے اسے کس کر اور پر آ کر بیٹھ گیا اور جی ہی جی میں کہا کہ آج جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے یہاں سے نہیں نکلوں گا چنانچے جب مرغ نے باندھ دی تو موت کی خبر دینے والا قلعے کی فصی پر چڑھا اور بلند آواز سے اطلاع کی کی دے رہا ہوں اللہ نے ابو رافے کو کیفر کردار تک پہنچا دیا چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ میں ابن ساخ کی روایت یہ ہے کہ ابو رافی کے گھر میں پانچوں صحابہ کرام گھسے تھے اس سرے کی روانگی زیر یا زل پانچ ہجری میں زیر عمل آئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احساب اور کی جنگوں سے فارغ ہوئے اور جنگی مجرمین سے نمٹ چکے تو ان قبائل اور اعراب کے قلاف تعدیبی حملے شروع کی جو امن و سلامتی کی راہ میں سنگ گرام بنے ہوئے تھے اور قوت قاہرہ کے بغیر پرسکون نہیں رہ سکتے تھے ذیل میں سلسلے کے سرایہ اور غزوات کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے نمبر دو سرے محمد بن مسلمہ احزاب اور قریضہ کے جنگوں سے پراغت کے بعد یہ پہلا سریا ہے جس کی روانگی عمل میں آئی یہ تیس آدمیوں کی مختصر سی نفری پر مشتمل تھا اس سرئے کو نجد کے اندر بقرات کے علاقے میں زریعہ کے آس پاس کرتا نامی مقام پر بھیجا گیا زریعہ اور مدینہ کے درمیان سات رات کا فاصلہ ہے روانگی دس محرم چھ ہجری کو عمل میں آئی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاق تھی مسلمانوں نے چھاپہ مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہاک لیں اور محرم میں ایک دن باقی تھا کہ مدینہ آگئے یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار سمامہ بن اصال حنفی کو بھی گرفتار کر لائے تھے وہ مسلمہ قذاب کے حکم سے بھیز بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ لاکر مسجد نبی کے کھمبے سے بان دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے انہوں نے کہا اے محمد میرے نزدیک غیر ہے اگر تم قتل کرو تو ایک پون والے کو قتل کرو گے اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا پھر آپ دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا اور تماماں نے پھر وہی جواب دیا اس کے بعد آپ تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال جواب ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تماما کو آزاد کر دو انہوں نے آزاد کر دیا تماما مسجد نبوی کے قریب خجور کے ایک باغ میں گئے مصل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر مشرف با اسلام ہو گئے پھر کہا اللہ کی قسم روح زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدی آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوظ نہ تھا لیکن اب آپ کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ محبوض نہ تھا مگر اب آپ کا دین دوسرے تمام سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور آپ کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا ارادہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں جب وہ دیا قریش میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ماما تم بدین ہو گئے ماما نے کہا نہیں بلکہ میں محمد کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور سنو اللہ کی قسم تمہارے پاس یماما سے گیہوں کا ایک دانا نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں یماما اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا حضرت نے وطن واپس جا کر مکے کے لیے غلے کی روانگی بند کر دی جس سے قریش سخت مشکلات میں پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ اتماما کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا نمبر تین کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے لیکن چونکہ ان کا علاقہ اجاز اندر بہت دور حدور مکہ سے قریب واقع تھا اور اس وقت مسلمانوں اور قریش عراب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں بہت اندر گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا مدینے میں حضرت ابن مختوم کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یلغار کرتے ہوئے امج اور اسفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی میں جہاں آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی ادھر بن الحان کو آپ کی آمد کی قبر ہو گئی تھی اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے اور ان کا کوئی آدمی گرفت میں نہ آ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزمین میں دو روز قیام فرمایا اس دوران سریے بھی بھیجے لیکن بن سکے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان کا کسب کیا اور وہاں سے دس شہ سوار کو کرول غمیم بھیجا تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی قبر ہو جائے اس کے بعد آپ کل چودہ دن مدینہ سے باہر گزار کر مدینہ واپس آگئے اس مہم سے پارے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدر پہ فوجی مہمات اور سری روانہ فرمائے ذیل میں ان کا مختصر ذکر کیا جا رہا ہے نمبر چار سریع غمر ربیع الاول یا ربیع آخر چھ ہجری میں حضرت اکاشا بن محسن کو چالیس افراد کی کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ کیا یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے مسلمانوں کی آمد سن کر دشمن بھاگ گئے اور مسلمان ان کے دو سو اونٹ مدینہ ہاتھ لائے اللہ محمد ویس وسل